یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانے ترغیم نشان ہے جس کا مفہوم کچھ چوں ہے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 درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا آقا کا مہینہ ہے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے ویسے تو سارا سال ہی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے لیکن بالخصوص جو مہینے زیادہ مبارک قرار دیے گئے جن مہینوں میں نیکیوں کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کر دیا جاتا ہے بڑھا دیا جاتا ہے اور جس مہینے کو جس دن کو جس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے سے کسی نبی سے کسی صحابی سے کسی ولی سے کوئی خاص نسبت ہو جاتی ہے تو اس دن کی اس وقت کی اس مہینے کی برکت مزید بڑھ جایا کرتی ہے تو اس مہینے کو جو مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ ارشاد فرمایا جیسے تو سارے ہی مہینے آکا کے صدقے میں نصیب ہوئے سبھی آقا کا ہے لیکن کسی شے کے بارے میں یہ فرما دینا خصوصیت کے ساتھ کہ یہ میری شے ہے یہ میرا مہینہ ہے اس شے کی اس مہینے کی عظمت کو مزید بڑھا دیتا ہے آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ شاء ہم بھی اس ماہ مبارک میں کسرت کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھیں گے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو کسرت کسے کہیں گے کتنی تعداد میں درود پاک پڑھا جائے کہ وہ کثرت سے پڑھنے میں شمار کیا جا سکے علما کے مختلف اقوال ہیں اور ایک قول کے مطابق تین سو تیرہ مرتبہ جو شخص درود پاک روزانہ پڑھ لے گا تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا اور جو اس طرح کی روایات ہوتی ہیں کہ جو بہ درود پڑھے اس کے لیے یہ فضیلت ہے اس کے لیے یہ عظمت ہے اس کے لیے یہ شے ہے یہ رحمت ہے تو انشاءاللہ عزوجل ان روایتوں میں پائی جانے والی برکتوں کو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا دعوت اسلامی کے مدر ماحول کی یہ برکت ہے کہ الحمد رب العالمین اس مدری ماحول سے وابستہ ہونے والا وقتاً فوقتاََ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوتا ہے اب ہمارے سلسلے دیکھتے ہیں ہر سلسلے کے ابتدا میں بیان کی ابتدا میں مدنی مکالمے کی ابتدا میں مدنی مذاکرے کی ابتدا میں اور سلاسل کی ابتداء میں آپ درود پاک پڑھتے بھی ہیں پڑھایا جاتا ہے فضیلت بیان کی جاتی ہے اسی طرح دوران بیان دوران سلسلہ وقتاً فوقتاً صلی علی الحبیب کی صدا بھی آپ سنتے ہیں اور اس کے جواب میں بھی درود پاک پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پر درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ ز کثرت درود کی عادت ہوگی تو دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی آخرت میں بھی ضرور کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چمے گی اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے حسب معمول آج کے سلسلے میں آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو ہم شامل کریں گے آپ ہمیں اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں آپ کی کال کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور کال کرنے والوں کے لیے جو چند احتیاطیں ہیں کچھ مدنی پھول ہیں وہ عرض کرتا چلوں اول تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں علم دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کی نیت کر لیتا ہوں آپ بھی علم دین حاصل کرنے کی نیت فرما لیجئے اسی طرح جو علم کی بات سنوں گا اچھی طرح سے سمجھنے اور یاد رکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤں گا اس کی نیت فرما لیجئے کسی گناہ کے بارے میں توجہ دلائی گئی کسی غیر شرعی فیل کے بارے میں توجہ دلائی گئی کسی گناہ کا تذکرہ کیا گیا اور میں اس میں مبتلا ہوا تو فوراً توبہ کروں گا نیک کام کی ترغیب پیش کی گئی مدر قافلے کی دعوت پیش کی گئی ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کی گئی یا کسی اور نیکی کے کام کے کرنے کی ترغیب پیش کی گئی تو انشاءاللہ شاء اسے اپناؤں گا دعوت کو قبول کروں گا اور یہ سعادت مند کی علامت ہوتی ہے کہ جسے نیکی کی دعوت پیش کی جائے کسی اچھے کام کی دعوت پیش کی جائے تو وہ اسے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنے کی نیت کرے عزم کرے ورنہ معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں افراد اس دنیا کے اندر بستے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہی کچھ نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں جب نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اسے قبول کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں مثال کے طور پر غیر مسلم دنیا کے اندر بکثرت پائے جاتے ہیں لیکن اسلام کی دعوت تقریباً سبھی کو پہنچتی ہے ان میں سے جو خوش نصیب ہوتے ہیں دعوت اسلام کو قبول کر کے اسلام کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں اور دینوں دنیا کی بھلائیاں پاتے ہیں اسی طرح مسلمان کو نکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو ان میں سے سعادت مند جو ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن بعض اوقات گناہوں کے سبب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ روایتوں کے مفاہیم ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اسی طرح دوسرا گناہ کرتا ہے کسی اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو مزید سیاہی میں اضافہ ہوتا ہے یہاں تک کہ گناہ کر کر کے نا کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے ایک تو دل کا سیاہ ہو جانا یہی برائی کے لیے کافی ہے مزید اس کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بیان کی گئی کہ پھر اس کو جب نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہم غور کریں ہمیں کن کن انداز پر نیکی کی دعوت پہنچتی ہے ہم کسی بیان میں شرکت کرتے ہیں کسی اجتماع میں جاتے ہیں جمعہ کو مسجد کے اندر حاضر ہو کر بیان سنتے ہیں یا دیگر مواقع پر انفرادی کوشش کے ذریعے کسی نیک شخص کے ذریعے ہمیں ترغیب دی جاتی ہے نماز کی روزے کی زکوٰۃ کی دیگر نوافل کی سنن کی مستحبات کی تو ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ مجھے جو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے کسی اچھے کام کی ترغیب دی جاتی ہے تو اس میں سے میں کتنا قبول کرتا ہوں کتنا غور سے سنتا ہوں کتنے پر عمل پیرا ہوتا ہوں تو اگر ہم نیکی کی دعوت کو قبول کرنے والا اپنے آپ کو پاتے ہیں تو پھر ضرور اپنے آپ کو سعادت مندوں میں گمان کیجئے شمار کیجئے اور اگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جب کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے ہمیں برا لگتا ہے کوئی مبلغ اگر ہم پر انفرادی کوشش کرتا ہے تو آئندہ اس سے ملنے سے کتراتے ہیں ایسی جگہ سے گزرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ امید ہو کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ ہوگا ہم پر انفرادی کوشش کرے گا نیکی کی دعوت پیش کرے گا راستہ بدل لیتے ہیں وہاں جانے سے کتراتے ہیں گناہوں کی طرف رغبت بہت زیادہ پاتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہے اور قلب میں اس طرح کا خیال ہے ایسا گمان ہے ذہن میں تو پھر اپنے بارے میں ضرور تشویش میں مطلع ہونا چاہیے خطرے کی گھنٹی ہے خطرے کا الارم ہے غور کا مقام ہے کہ میں کیسا مسلمان ہوں کہ جس اسلام کو میں نے قبول کیا جس رب اجز و جل کا میں نے کلمہ پڑھا جس نبی پر میں ایمان لایا اس خدا اور نبی از وجل و صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرمان مجھے سنائے جاتے ہیں مجھے احکامات بتائے جاتے ہیں تو میں ان سے کتراتا ہوں جی چراتا ہوں عمل نہیں کرتا توجہ نہیں کرتا تو میں کتنا برا شخص ہوں حالانکہ مسلمان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ دنیا میں اسے ہمیشہ نہیں رہنا یہ زندگی عارضی زندگی ہے کچھ ہی عرصہ رہنے کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے آخرت کا معاملہ ہے قبر کا معاملہ ہے قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا رب اجزا وضل کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا تو میں کیسا مسلمان ہوں کہ ان سب باتوں کا اعتقاد رکھنے کے باوجود ان سب باتوں پر ایمان رکھنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں میں سوچتا ہوں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا رات دن گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیے رہتا ہوں اور گھبراتا بھی ہوں کہیں نہ کہیں دل کے اندر مسلمان کے ضمیر میں یہ آواز ضرور اٹھتی ہے کہ میں کر غلط رہا ہوں مسلمان ہے اللہ پر ایمان ہے نبی پر ایمان ہے یوم قیامت پر ایمان ہے اللہ کے عذاب پر بھی ایمان ہے اس کے انعام و اکرام پر بھی انعام ہے اگرچہ گناہ گاہ صحیح پھر بھی کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے میں ذہن کے کسی خانے میں یہ بات ضرور موجود ہوتی ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں نافرمانی کے کام کر رہا ہوں ہے یہ غلط لیکن نفس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان برائیاں کرتا چلا جاتا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین جو مدری چینل دیکھتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں کس قدر احسن اور خوبصورت انداز میں ہمیں نیکیوں پر راغب کیا جاتا ہے اور کتنا آسان ہو جاتا ہے نکی کی طرف راغب ہونا نیکی کی طرف مائل ہونا نکی پر عمل کرنا گناہوں سے بچنا کہاں وہ مسلمان کے جو رمضان کے روزے بہت دشواری کے ساتھ رکھا کرتا تھا اور کبھی تو اپنے کام کاج کی وجہ سے کبھی کسی اور معاملے کی وجہ سے رمضان کے روزے قضا ہو جاتے تھے لیکن یہ کیسا مدعی ماحول ہے اس میں کیسی خوشبو ہے کیسی برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت کیسا اثر ہے کہ آج رجب میں شعبان میں روزے رکھ رہا ہے پیر شریف کا دن آتا ہے تو روزے رکھتا ہے فرض نہیں واجب نہیں نفل ہے لیکن کیسا جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رضا کے لیے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ان کی خوشنودی پانے کے لیے کوشش کر رہا ہے فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کر رہا ہے کہاں پنج وقتہ باجماعت نماز کے لیے جانا دشوار تھا آج جب دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستگی ہوتی ہے تو شہری اجتماع عشاء کے بعد سے ہی شریک ہو جاتا ہے ساری رات گزارتا ہے تحجد ادا کرتا ہے فجر پڑھتا ہے نہ صرف خود پڑھتا ہے بلکہ دوسروں کو جگاتا ہے کیسا ماحول ہے کیسی برکت ہے اسی طرح اور مواقع پر آپ دیکھیے فرض علوم کو اور جو مدنی چینل پر جاری ہے اس میں آنے والوں کے تاثرات آپ سنتے ہوں گے دعوت اسلامی کے مدنی خبروں میں روزانہ ہی فرض علوم سے متعلق شیر استعمال سے متعلق جو چھوڑا کہ تاثرات ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ کیسے کیسے نوجوان ان کے کمنٹس کیسے ہوتے ہیں تاثرات کیسے ہوتے ہیں کہ ہم اتنی زندگی گزارنے کے باوجود وہ بنیادی عقائد اور وہ بنیادی معلومات جو ہمارے لیے لازم تھی ضروری تھی ہمیں شروع ہی سے سیکھنا تھی ہم نہ سیکھ سکے آج دعوت اسلامی کے مدن ماحول میں آئے ہیں تو ہمیں سب کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ بھی ہمت کیجئے کوشش کیجئے آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر ہیں کسی بھی جگہ پر ہیں آپ کہیں پر بھی بستے ہیں دعوت اسلامی کا داون بہت وسیع ہے ہمت ہونی چاہیے جذبہ ہونا چاہیے ان شاء اللہ زوجل آپ جہاں کہیں بھی ہیں دعوت اسلامی کے مدر ماحول کی برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ لنک رکھ سکتے ہیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں میں فلا مقام پہ رہتا ہوں وہاں کوئی ذمہ دار نہیں پاتا کوئی باٮٔمامہ اسلام بھی نہیں پاتا میں کیسے دعوت اسلامی دعود اسلامی کا کام کیسے کروں میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ ججل آپ کی رہنمائی کی جائے گی فقت داود اسلامی کا مدنی کام کسی ایک ملک میں کسی ایک شہر میں قصبے میں نہیں دنیا بھر میں ہے کیونکہ اس تحریک کا جو بانی ہے اس نے مقصد یہ عطا کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نہ صرف یہ مدر مقصد دیا بلکہ اس پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے ہمیں لائح عمل دیا مدر قافلے سفر کرتے ہیں مدر انعامات ہمیں عطا کیے گئے امیر العالیہ کی ترغیب پر آپ کی برکت سے دنیا بھر میں مدر قافلے سفر کرتے ہیں گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک جا کر مبلغین وہاں پر دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا رہے ہیں لوگ وابستہ ہو رہے ہیں غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں آپ کیوں دور ہیں آ دعوت اسلامی کے مدرس ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ شاء دینی دنیاوی پریشانیوں کا حل ملے گا آپ کے قلب کو سکھ ملے گا چین ملے گا جس سکون کی تلاش میں آپ ہیں جو آپ کو مل نہیں رہا آئیے اشکان رسول کی صحبت اختیار کیجئے انشاءاللہ شاء وہ گمشدہ شہر جس کی تلاش میں آپ برسوں سے کوشاں ہیں بہت جلد نصیب ہو جائے گی اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اچھے ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے خود بھی نیکیہ کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آپ کی کالس کو ہم سلسلے کا حصہ بنانے سے قاصر رہے آپ سے معذرت خواہ ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کل بروز منگل رات سوا بارہ بجے جیسا کہ حجم معمول سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ سلسلہ ہوگا آئندہ پیر کو بھی ہوگا تو آج چونکہ آپ کی کال جو ہے وہ مہیا نہیں ہو سکی کچھ پرابلم جو ہے وہ بتایا گیا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ ز آئندہ سلسلے کا انتظار کیجئے مدری چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ ز دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد